صلی اللہ علیہ وسلم وشر یو مخل والأرض منہا اربر میری محترم ماں اور بہنوں اللہ کی توفیق سے اس مبارک مجلس میں آج ہم جمع ہیں اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس دینی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ہم کو اس نے شریک ہونے کی توفیق دی اور اس سے پہلے کئی کورس ہو چکے ہیں اور یہ بھی ایک کورس ہے جو اسی دینی رہبری اور دین کے سیکھنے کا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کا ایک حصہ ہے قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جس میں انسانیت کی ہدایت ہے دلوں کی شفا ہے انسان کے تمام مسائل کا حل ہے اس کا پڑھنا اس کا سننا اس کا سیکھنا اس کا سکھانا ہر چیز عبادت ہے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے لہذا یہ ایک بہت ہی اہم کورس ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہماری دینی بہنوں کو قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت اس کے فضائل اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت پتا چلے لہذا کل ملا کر یہ چار اناوین ہیں چار ٹاپکس ہیں جو قرآن فہمی سے قرآن کے سمجھنے سے متعلق ہے جس میں پہلا موضوع ہوگا قرآن کے فضائل کہ قرآن دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں اللہ کے دین میں قرآن کریم کا کیا مقام ہے اور دوسرا موضوع ہوگا قرآن کے حقوق ہم قرآن کریم کے حامل ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم جیسی عظیم شاہ نعمت ہم کو عطا کی ہے اس کتاب کو پانے کے بعد اس کتاب کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ دوسرا عنوان ہوگا جس میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے اور تیسرا عنوان ہوگا کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں یعنی قرآن فہمی کی اہمیت کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن پورا تو دور اتنا حصہ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جتنا ان کو یاد ہوتا ہے لہذا قرآن کریم کا سمجھنا کیا واقعی غلط ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن زیادہ سمجھ کر پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے تو قرآن کے سمجھنے کی دین میں کیا اہمیت ہے یہ تیسرا عنوان ہمارا ہوگا اور چوتھا عنوان ان لوگوں کے لیے ہوگا ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی ضابطے اور اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو چوتھا عنوان ہمارا ہوگا قرآن فہمی کے اصول و دواوت اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں کن باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے تو اس اعتبار سے یہ چار عنوان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کا سیکھنا سمجھنا اور اس سلسلے میں گفتگو کرنا آسان فرمائے ہے چونکہ ابتدائی مرحلے میں بہت ساری خواتین خبر نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتی ہیں اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ذوالحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے ختم ہو رہا ہے اور ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوگا جس میں خاص طور سے عاشورہ سے متعلق بعض احکام ہیں عشورہ کا روزہ ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے اس کے کچھ احکام ہیں اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں اور اس مہینے میں بہت سارے منکرات بھی ہوتے ہیں لہذا اس سلسلے میں میں نے مناسب سمجھا کہ اس درس کی یا اس کورس کی ابتدا میں بطور مقدمہ یا شروعات کے طور پر یہ درس آپ کے سامنے لیا جائے تاکہ اس میں جو باتیں ہیں وہ آنے والے مہینے کے اعتبار سے ہمارے لیے رہنمائی ہو جائے تو آئیے دیکھتے ہیں عاشورہ سے متعلق کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں اور اس سے پہلے بھی اس موضوع پر میں نے کچھ باتیں کی تھیں آج کے اس درس میں اس تعلق سے کچھ مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آشورہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے آ جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعتن حرم یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر چھتیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اللہ کی کتاب میں اس دن سے جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مندھا ارب حرم اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں حرم حرمت کے مہینوں کو کہتے ہیں یہ چار مہینے حرمت کے اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنا حرام کیا ہے اور ان مہینوں میں امن کا خاص خیال رکھنا ہے ویسے امن کا خیال تمام مہینوں میں ہے لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں ان چار مہینوں میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بات لازم کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کبھی بھی جنگ کا اعلان جنگ کا آغاز نہ کریں اور عبادتی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے احکام ان مہینوں سے جڑے ہوئے ہیں لہذا اس آئز میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ گنتی یہ عدد طے کیا ہے اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے وقت نہیں تھا اس کے بعد سے وقت کا اندازہ ہوا ہے اس کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے مہینے اور جو بھی تفصیل اللہ نے رکھی ہے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اس کو طے کیا ہے اللہ نے فرمایا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں ایک تہائی چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں یہ کون سے مہینے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے آپ نے فرمایا ازمان و قدست خلق اللہ زمانہ آج گھوم کر اسی حیت پر آ گیا ہے اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسنت افن عشار شاہرن سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے مینہ اربا چل حرم اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے مہینے ہیں سلاسۃ تین مہینے ان چار مہینوں میں سے لگاتار آنے والے مہینے ہیں ذو القاعدہ وضول حجہ و المحرم و راجہ بمدر اللہ بین جمعہ و شابان چار مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں ان چار مہینوں میں تین مہینے وہ ہوتے ہیں جو لگاتار آتے ہیں ایک دو مہینے وہ ہیں جو سال کے آخر کے دو مہینے ہیں اور تیسرا مہینہ سال کی ابتدا میں ہوتا ہے دلقادہ کا مہینہ یعنی پچھلا مہینہ اور دلحجہ کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے جس میں حج ہوتا ہے اور اس کے بعد والا مہینہ محرم کا مہینہ یہ تین مہینے لگاتار آتے ہیں سال کے آخری دو مہینے اور اگلے سال کا پہلا مہینہ اور اس کے علاوہ ایک درمیانی مہینہ ہے جو ساتواں مہینہ ہوتا ہے وہ رجب مگر اللہ بین جمعہ اور اور رجب مدر کا مہینہ جو جمعہ اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے اس اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہوتا ہے محرم سال کے درمیان کے بعد شروع ہونے والا مہینہ سال کے آپ دو ٹکڑے کر دیجئے چھ اور چھ تو اس اعتبار سے پہلا پہلے حصے کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے اور دوسرا نصف دوسرا جو ساتواں مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور آخری مہینہ سال کا بلکہ آخر کے دونوں مہینے یہ بھی حرمت کے مہینے ہوتے ہیں اس اعتبار سے سال میں آپ ابتدا انتہا اور درمیان یہ تینوں اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے اس میں حرمت کے مہینے رکھ دیے ہیں جن کا خاص طور سے احترام کیا جانا چاہیے اور اس میں خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی تفصیل بیان کی تعین کی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ان مہینوں میں جو ابھی آگے شروع ہونے والا مہینہ ہے جس کو محرم کہتے ہیں اور محرم الحرام کہا جاتا ہے اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد السیام بعد رمضان شاہر اللہ المحرم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں رمضان کے بعد اگر فضیلت کے اعتبار سے کوئی مہینے کے روزے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ محرم اس کے روزے ہیں بعض علماء نے یہاں کہا کہ اللہ کا مہینہ اس کو کیوں کہا گیا تو علماء نے کہا کہ عربوں میں جاہلیت میں محرم کے مہینے کو بھی سفر کہا جاتا تھا سفر اول اور سفر آخر اس طرح سے محرم کے مہینے کا نام رکھا جاتا تھا جب اسلام آیا تو اس کا نام محرم رکھا گیا اور اس اعتبار سے اللہ تعالی نے خاص طور سے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے ابن حاجر وغیرہ نے بات کہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اس کا امتساب اپنی طرف کیا ہے اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ عام مہینوں کے مقابلے میں ایک خصوصیت رکھتا ہے اس کی عظمت اور احترام دوسرے مہینوں سے بڑی ہوئی ہے لیکن یہ عظمت کس اعتبار سے ہے بہت سارے مسلمان یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کیا گیا تھا اور یہ مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آشورہ کے دن ہی ان کو قتل کیا گیا تھا شاید اس وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اسلام میں ہے اور اس غلط گمان میں رہ کر وہ نہ صرف یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا تعلق اس غم سے ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم ہے بلکہ اسی غم میں وہ بہت ساری خرافات ایجاد کرتے ہیں اور نسل در نسل بہت ساری خرافات آج بھی چلی آ رہی ہیں جس میں سے بہت بڑا حصہ شیعہ کا ایجاد کیا ہوا ہے اور آج بھی وہ ماتم کرتے ہیں اور اس ماتم کی آڑ میں صحابہ پر لانت بھی کرتے ہیں کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ان کی شہادت سے عاشورہ یا محرم کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخی طور پر تو تعلق ہے لیکن شرعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے یہ فرق آپ یاد رکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا شہادت کا واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا اور عاشورہ کے دن ہوا ظلماً ان کو قتل کیا گیا لیکن اس مہینے کا تعلق یا آشورے کے روزے کا تعلق یا اس مہینے کی عظمت یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ ایک اضافی چیز ہے کہ ان کی وفات اور ان کا قتل اور ان کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی لہذا اس مہینے میں دوسروں کی طرح عیسائیوں کی طرح جو نئے سال کو خوشیاں اس کی مناتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس مہینے میں شیعہ کی طرح غم منانا اور ماتم کرنا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ مہینہ غم اور خوشی دونوں منانے کے اعتبار سے ایسا مہینہ نہیں ہے نہ اس میں خوشی منائی جائے نہ اس میں غم منایا جائے ہاں اس میں وہ عمل کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے اپنے دل سے کوئی بھی عمل ایجاد کرنا اور خوشی اور غم کے معاملات کسی بھی مہینے اور دن اور اوقات سے جوڑنا یہ بجاج ہے اور اس پر ثواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا کہ تمام مہینوں میں ابدلسیام اباد بعد رمضان رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے اور علماء نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ یہاں پر افضل السیام کہا گیا لہذا محرم کا مہینہ روزوں کے اعتبار سے خاص مہینہ ہے اس میں ایک سے زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں بلکہ مستحب ہیں کے کیا مانا ہے امام القرطی کہتے ہیں معدول عن کا سے بنا ہے آشر کے معنی دسویں کے ہوتے ہیں اور اسی پر سے آشرا ہے دسویں اور اس کو عربی زبان کے اعتبار سے پھیر کر جب کہا جاتا ہے تو اس کو شورہ کہا جاتا ہے یہ منس ہے اور یہ تعظیم اور مبالغہ کے طور پر اس کو عاشورہ کہا گیا اور بڑھانے کے اعتبار سے اس کو اگر اور زیادہ بڑھا کے بولنا ہو عظمت کے ساتھ میں تو عاشرہ کی بجائے اس کو آشورہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ لی لی دسویں رات کی صفت ہے اصل میں آشورہ کا جو لفظ ہے یہ دسویں رات کے لیے جڑا ہوا ہے دسویں رات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں اور دن اس سے جڑا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے اسی لیے آپ تراویح پہلے پڑھتے ہیں اور رمضان کا روزہ اس کے بعد رکھتے ہیں کیونکہ پہلے رمضان شروع ہو جاتا ہے یعنی رات سے رمضان شروع ہو جاتا ہے تو دسویں رات جب آتی ہے تو دسویں رات کے اگلے دن کو جو اس سے جڑا ہوا ہے اس کو دسواں دن یعنی آشورہ کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آشورا کا لفظ یہ دسویں رات کے لیے ہے لیکن پھر رات کو چھوڑ دینے کے بعد میں اس کو دن کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے اور آشر یوم العاشر دسمہ دن کی بجائے اس کو آشورہ ہی کہا جاتا ہے فتو الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے تو دسمہ دسمی رات یا دسمہ دن کو آشورہ کہا جاتا ہے آشورہ کی روزی کی فضیلت کیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ آشورہ دسمہ دن ہے لہٰذا دسمہ دن کو روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں شاہراہ یعنی شاہراہ رمگان کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے ایک روزے کو دوسرے روزے پر فضیلت دیتے ہوں یعنی دن کی فضیلت کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا کہ اس دن کا روزہ کسی اور دن کے روزے سے افضل ہے سوائے آشورہ کے اِلَّا سوائے اس دن کا روزہ آشورے کے دن کا روزہ وحادرا یعنی شاہراہ رمضان اور یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ عاشورہ کے دن کے روزے کو دوسرے روزوں پر فضیلت دیا کرتے تھے عاشورہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی فضیلت کا دن تھا اور اس کا روزہ بہت ہی افضل آپ مانا کرتے تھے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے عشورہ کی فضیلت کیا ہے کیوں یہ اتنا اہم ہے اس میں, اس میں کیا ملتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیلا انفا فقالیہ ولباقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آرفا کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے سے پچھلے اور آنے والے سال کے گناوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی عرفہ کا دن اگر کوئی آدمی نو زلحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے پچھلا سال یعنی جو سال ختم ہونے والا ہے جو سال چل رہا ہے اس لیے کہ زلحجہ آخری مہینہ ہے اس سال کے تمام گناہ اور آنے والا سال اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے عرفہ کا ایک روزہ کالا وسو لن سو میں یوم آشورہ آپ سے پوچھا گیا کہ آشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے فقال یوکفر السنت الماغیہ آپ نے کہا کہ آشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ محرم کے مہینے میں آشورہ دس محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس سے پچھلے ایک سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کی ان کا ان کا کفارا ہو جاتا ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اسی طرح سے عرفہ کے دن کی فضیلت معلوم ہوئی کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ یہ سب معاف ہو جاتے ہیں یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اگلے سال کے گناہ ہیں جب ہم نے وہ گنا کیے نہیں ہیں وہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ کیسے ہو جاتا ہے جب گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو کفارہ کیا ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں امام نوی وغیرہ نے بات کہی ہے اور کئی جوابات علماء نے اس سوال کے دیے ہیں جن میں ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے اگلے گناہوں سے اور پچھلے گناہ معاف کرتا ہے لیکن اس سے بہتر ایک جواب علماء نے اور دیا ہے وہ یہ کہ کفارم ہوتا ہے گناہوں کا رد کرنا گناہوں کو ختم کرنا یہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے اور یہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دی جائیں کہ قیامت کے دن ترازو میں گناہ اور نیکیاں دونوں رکھی جائیں تو دونوں صفر ہو جائے یعنی وہ گناہ ختم ہو جائے قیامت کے دن کیا ہوگا کسی کے اگر سو گناہ ہیں تو گناہوں کے پڑھنے میں اس کو رکھا جائے گا اب اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس کو اتنی نیکیاں دے دیں جو اگلے سال اس کے گناہ ہونے والے ہیں تو ترازو میں جب وہ گناہ رکھے جائیں گے اور اس کے مقابلے میں وہ نیکیاں رکھی جائیں گی تو گویا کہ وہ گناہ صفر ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اتنی نیکیاں اس کو مٹانے کے ہیں تو علماء نے بات کہی کہ پچھلے سال کی جتنے گناہ ہیں وہ تو معاف کیے جاتے ہیں لیکن اگلے سال جو انسان نے گناہ ابھی تک نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ وہ ان نیکیوں, نیکیوں کے ذریعے سے ان تمام گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے ہو جاتا ہے جو اگلے سال وہ کرنے والا ہے لہذا اس حدیث کے معنی میں شک نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات حدیث کا انکار حدیث کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ضعیف اور موضوع ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے آدمی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ دین کے فہم کے لیے علماء کی طرف ہاں ہم رجوع کریں قرآن و سنت کے فہم کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں بہرحال آشورہ کے روزے کی فضیرت یہ معلوم ہوئی کہ اس سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے آپ سوچیں ایک دن کا روزہ ہے اور ایک دن کا روزہ میں ایک دن کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آشورہ کے روزے کے بارے میں بات آئی ہے آگے میں مزید تفصیل اس کی بیان کروں گا تو ایک دن کا روزہ ہے دس محرم کا روزہ آدمی اگر رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ پچھلے تمام سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اتنا سستا سودا ہے اور اتنا اتنی بڑی اطالہ کی طرف سے ہے پھر اگر آدمی اس موقعے کو ضائع کر دے تو بہت بڑا نقصان اس کا ہو گیا ہے اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے تو گنا نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے بات کہی ہے کہ جن حدیثوں میں گناؤں کا کفارا یا گناہوں کو مٹانے کی بات آتی ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے گنا نہ ہو مثلاً وہ آدمی کہے کہ میں تو توبہ کر کے بھی اپنے گنا ایک انسان ہی کہے وہ اتنا دن بار بھوکا رہنا اور پھر اس کے بعد گناہ کا گفارہ اللہ تو توبہ کرنے سے بھی گناہ ماف کر دیتا ہے بعض وقت شیطان دل میں اس طرح کی باتیں ڈال کے نیکیوں سے باز رکھتا ہے صبح اٹھ کے فجر میں میں بجائے روزہ شروع کرنے کے رونا شروع کر دوں گا اللہ سے معافی مانگ لوں گا اللہ جتنے گناہ ہوئے سب کو معاف کر دے آپ دن بار بھوکے رہ کے اپنے ایک سال کے گناہ ماف کراؤ۔ میں کھا پی کے اپنے گنا معاف کراؤں گا توبہ کر کے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف کرا سکتا ہے لیکن اگر اس کے گناہ معاف ہو چکے تھے اور اس کے بعد گناہ اس کا کچھ نہیں تھا تب بھی اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو علما نے بات کہی کہ جن نیکیوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ گنا کا کفارہ ان سے ہوتا ہے اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ اس کے بقدر اس کو نیکی آتا فرمائے گا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر گناہ نہیں ہے تو روزہ رکھنے پر اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا تھا لہذا یہ اس طرح کی شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں آشورہ کس دن ہے نو محرم کو ہے یا دس محرم کو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امرا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بے سو آشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کا حکم دیا تھا کب یوم دسویں دن اس کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آشورہ کا روزہ جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ دس محرم ہی کو تھا یوم العاشر سے معلوم ہوتا ہے دسواں دن ہے تو فی نفس ہی جو روزہ آشورہ کا ہے وہ دسویں محرم کو ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم ہی کو آشورہ کا روزے کا حکم دیا تھا یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے ایک روایت آئے جس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نو کو ہے یا دس کو ہے اور ایک ضعیف حدیث سے بھی شبہ مزید بڑھ جاتا ہے ایک حدیث میں ہے عشورہ یو متاثور یہ نویں دن ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث ضعیف ہے کیوں اس لیے کہ اس حدیث کی سند میں اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے ابو امیا ابن عالا. اس راوی کے بارے میں اس حدیث بیان کرنے والے شخص کے بارے میں ابن حبان ایک محدث کہتے ہیں حدیث کے ماہر کہتے ہیں لا ہلوا چین بآفاہ ری یہ ایسا برا راوی ہے کہ اس راوی سے راوی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا خن روایت اس راوی سے حدیث نقل کرنا حلال نہیں ہے اتنا برا آدمی ہے کہ اس سے حدیث لینا ہی جائز نہیں ہے وہ با قطنی اور دار قطنی نے بھی اس کو ضعیف راوی کہا ہے ضعیف کا مطلب ہوتا ہے جو معتبر نہیں ہے بھروسے کے لائق نہیں ہے اسی لیے شیخ البانی کہتے ہیں وہا دا متنگو اسناد ہیف الجن آشورہ نویں دن ہے تو اس بارے میں شیخ البانی کہتے ہیں محدث ہیں کہتے ہیں کہ یہ متن جھوٹا ہے گھڑا ہوا ہے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے اور اس کی سند بہت ہی سخت ضعیف ہے بہت ہی کمزور ہے ضعیفہ میں حدیث نمبر 3849 کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے تو یہ جو حدیث ہے آشورہ متاس ہے جس کو حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے ابو نعیم الاسفہانی نے ذکر کیا ہے اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آشورہ نوے دن ہے یا آشورہ دسوے دن ہے آشورہ کی تاریخ کیا ہے اور کیا مدینہ میں آشورہ کا روزہ رکھا گیا یا اس سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا تحقیق سے بات معلوم ہوتی ہے احادیث کا جائزہ لینے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے اسلام آنے سے پہلے بھی قریش جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے عائشہ فرماتی ہیں کان یوم عاشور ہو قریشن عاشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے وہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام آنے سے پہلے بھی قریش جاہلیت میں جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا کفر میں لوگ مبتلا تھے اس زمانے میں بھی قریش آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے سنن ابی داؤد میں وضاحت اور سراحت کے ساتھ الفاظ ہیں کہ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی زمان جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا جب لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا نہیں کیا تھا اسلام نہیں دیا تھا اس زمانے میں بھی حالانکہ آپ تمام برائیوں سے اس معاشرے کی بچے ہوئے تھے لیکن آپ کو اسلام اور اس کی تفاصیل معلوم نہیں تھی اس زمانے میں بھی چونکہ قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رواج چلا آ رہا تھا پہلے سے ان کے یہاں پر جیسے وہ حج بھی کرتے تھے اور کعبہ کا طواب بھی کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں ان کو ملی ہوئی تھیں لہذا اس میں سے جو وہاں ایک رواج کا حصہ بنی ہوئی تھی عشورہ کا روزہ بھی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آشورہ کا روزہ ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آشورہ کا روزہ بہت قدیم ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اتنا پرانا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے روزہ تھا اور قریش اس کو رکھتے تھے اور اس دن کعبہ کو غلاف چڑھا جاتا تھا عائشہ رضی اللہ تعانیٰ کی حدیث میں فرماتی ہیں کانو یسومون عاشورہ قبل ان یفرد رمضان لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے وکانا یوما تسترو فیہ القعبہ یہ وہ دن تھا جس دن کعبہ کو چادر یا غلاف چڑھایا جاتا تھا کعبہ کو غلاف جاتا تھا اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے تو قریش کی یہاں پر آشورہ کے دن کی اہمیت تھی اس دن وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور کعبہ کو تعظیم کے طور پر غلاف کرتے تھے مکہ کے روزے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسلام آیا اور اس کے بعد آپ مکہ سے ہجرت کر کے تیرہ سال آپ مکہ میں رہے اور اس کے بعد ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے مدینہ میں یہود رہا کرتے تھے آشورہ کا روزہ یہودیوں کے ہاں بھی تھا اور اس دن کی اہمیت ان کے ہاں بھی مسلم تھی اس دن کی تعظیم وہ بھی کیا کرتے تھے بلکہ اس دن کو وہ عید کے طور پر مانتے تھے آشورہ کا دن یہود کے ہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان یوم عاشورہ تعداد عاشورہ کا دن یہود کے ہاں پر عید کا دن مانا جاتا تھا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہا تو تم بھی اس دن روزہ رکھو تم اس دن روزہ رکھو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آشورہ کا دن یہود کے ہاں پر عید کا دن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس دن عید، اس دن دن عید روزہ رکھو یہاں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ عید کا دن روزے کا نہیں ہوتا ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے لہذا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کے طور پر اس دن روزہ رکھنے کے لیے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرحلے یہود کے اعتبار سے ہیں ابتدائی مرحلے میں جس, م... جس معاملے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے موافق چلتے تھے جیسا یہود کے یہاں پر بات مسلم ہوتی تھی آپ ان کے مطابق ہی چلتے تھے جیسے آپ دیکھیں آپ کا قبلہ ابتدا میں مسجد اقسا کی طرف تھا بعد میں پھر گیا بعد میں مسجد حرام ہوئی تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جن میں کبھی وہی آ گئی تو آپ سراہتاً وہی کے مطابق عمل کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں آپ نے یہود کی روایت کو توڑا نہیں تھا آپ نے ان کے رواج کو باقی رکھا تھا لیکن بعد کا مرحلہ بعد کے دور میں آپ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ یہود سے ہٹ کر مستقل الگ عمل کرتے تھے بلکہ آمدن جانتے بوجھتے آپ اس طریقے کو چھوڑتے اور صحابہ کو بھی اس سے منع کرتے اس طریقے سے جو یہود کے یہاں پر چلتا تھا بعد کے دور میں آپ یہود کی مخالفت کو آپ نے اختیار کیا تو یہ پہلا مرحلہ ہے یہود کے یہاں پر عید آشورہ کا دن عید کا دن مانا جاتا تھا اور آپ نے اسی دن روزہ رکھنے کے لیے کہا ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود عید کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اب مسافری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کان نہ اہل خیبر یا یوم عاشورہ یا تقیدون عیدن اہل خیبر خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے اہل خیبر آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے عیدن اور اس دن کو وہ عید مانتے تھے معلوم کہ ان کے ہاں عید اور روزہ جمع ہوتا تھا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے یہ بات منع ہے کہ وہ عید کے دن روزہ رکھیں ہاں یہود کے یہاں پر ایسا تھا کہ وہ عید کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو آشورہ کا دن وہ عید کا دن مانتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دن وہ روزہ بھی رکھتے تھے مزید یہ سنسا فی ہولی یوم و کہتے ہیں کہ اس دن وہ اپنی خواتین کو اپنی بیویوں کو زیورات پہنا اور ان کو اچھے اچھے لباس پہناتے و نہای وغیرہ میں آپ دیکھیں اشارہ تو ہم کے معنی ہوتے ہیں اچھا لباس نئے لباس خوبصورت لباس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم لہذا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ یہود اس دن روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں سے کہ تم بھی روزہ رکھو تو معلوم ہوا کہ یہ ابتدائی دور کی چیز ہے جہاں آپ یہود کی موافقت کرتے تھے یہود کے مطابق ہی چلتے تھے ابھی آپ نے ان کا ان کی مخالفت شروع نہیں کی تھی تو یہ یہود کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ یہود کے ہاں پر عاشورہ کا دن مانا جاتا تھا اس اعتبار سے جاہلیت سے پرانی تاریخ عاشورہ کی ہے یعنی بہت پرانی تاریخ ہے اس کی کیا تاریخ ہے آخر یہود کیوں یہ روزہ رکھتے تھے یہود کے یہاں پر یہ دن کیوں عظمت والا مانا جاتا تھا اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں اور صحیح بخاری یا صحیح مسلمیں آپ دیکھیں تو یہ تفصیل بھی آپ کو ملتی ہے عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تفصیل ملتی ہے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قدیم المدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے وجد الہود سیامن یوم عاشورہ تو آپ نے دیکھا کہ آشورہ کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے مہینے میں مدینہ تشریف لائے تھے اور آشورہ ہوتا ہے محرم کے مہینے میں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آتے ہی اسی دن آپ نے دیکھا کہ آج آشورہ ہے نہیں بلکہ آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں کئی چیزیں آپ نے دیکھی کئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو آپ نے دیکھی وہ یہ کہ آشورہ کے دن یہود کے یہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں حضف ہے کہ مدینہ آنے کے بعد رفتہ رفتہ کئی چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی گئیں مہینے پہ مہینے گزرتے گئے اور آپ نے جب مہینہ آیا آشورہ کا محرم کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ محرم کے مہینے میں یہود روزہ رکھتے ہیں فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہود سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونه یہ جو دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو اس میں روزہ رکھنے کی تمہاری وجہ کیا ہے اپ دیکھیں مکہ میں روزہ رکھا جا رہا ہے لیکن وہاں تفصیل نہیں ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اپ وہاں بھی روزہ رکھتے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد آپ نے یہ سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو فقالو حادا یوم عظیم انہوں نے کہا یہ یہ بہت بڑا دن ہے یہ عظیم ترین دن ہے انج اللہ فیہ موسیٰ و قومہ و غرق فرعون و قومہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا ڈبو کر ہلاک کر دیا اتنا بڑا دن ہے جس میں حق غالب آیا اور باطل باطل مٹا دیا گیا اہل حق کو بچا لیا گیا اہل باطل کو ڈبو دیا گیا اس میں حق کے باطل پر غلبے کے اظہار کا دن ہے فسام ہو موسا شکرن فنا ہو تو اس پر جب اللہ نے موسا علیہ السلام کو بچا لیا کو ڈبو دیا تو موسا علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا فسام ہو شکرن فنا نُنا تو اس پر علیہ السلام نے شکر روزہ رکھا بس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہ کا جواب ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنک و اولابی موسام کو اچھا آپ نے کہا پھر موسا علیہ السلام سے تو تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں موسا علیہ السلام کی بات قبول کرنے کا حق تو ہم کو ہے تمہارے مقابلے میں موسا علیہ السلام کی چیز لینے کے ہم زیادہ حقدار ہیں ہمارا رشتہ تمہارے مقابلے میں موس علیہ السلام سے زیادہ گہرا ہے فنح ناحق و اولاب موسابن کو فسام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو یہ روزہ اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا اس کی کیا تاریخ ہے تو انہوں نے بتایا کہ موسا علیہ السلام کے غلبے کا اور ان کی نجات کا اور فرعون کی بربادی کا دن تھا تو موسا علیہ السلام نے نجات پر اللہ کا شکر ادا کیا دشمن کی بربادی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا یہ ان کی شریعت میں تھا کہ بطور شکر انہوں نے روزہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کے بارے میں کہا تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں ان کے لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے اور آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا بعد لوگوں نے یہاں سے دلیل لی ہے کہ دیکھو بطور شکر روزہ رکھ سکتے ہیں تو بارہ ربی الاول کا دن بھی ہم روزے کے لیے منائیں گے کیوں اس سے بڑھ کر شکر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم کو عطا کیا لیکن آپ سے محبت اور آپ کی نبوت کا شکر کرنے کا طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے نہ یہ کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے محبت کے اظہار کا کوئی بھی طریقہ نکالا جائے لہذا آپ دیکھیں موسا علیہ السلام کے اس روزے کی طبعیت میں اتباع کے طور پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا لیکن خود آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی پیدائش کے دن خوشی مناتے ہوئے اس دن روزہ نہیں رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا دن نہیں ہے جس میں خوشی منانا اور جس میں روزہ رکھنا چاہیے ایسا دن نہیں ہے تو اس سے بارہ ربیع کے لیے دلیل اگر نکلتی تو صحابہ کو ملتی صحابہ کو جب سمجھ میں نہیں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی یہ چیز صحیح نہیں ہے دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا یہودیوں کے بتانے پہ آپ نے کیا آپ نے روزہ رکھا تو کیا ان کی گواہی آپ کے نزدیک معتبر تھی علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا انہوں نے جواب دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اللہ کی طرف سے حکم آنے پر رکھا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وماطا یوحا یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک وہی ہوتی ہے تو آپ کی تعلیمات کی بنیاد پر ہوتی ہیں نہ کہ پر تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ نے محض یہود کے کہنے پر یہ روزہ رکھا بلکہ علماء نے بات یہاں کہی اپنی حجر والا نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس بارے میں منع نہیں کیا گیا لہذا یہ روزہ واقعی اللہ کی طرف سے فرض تھا اللہ کی طرف سے فرض تھا جیسا کہ آ آئے گا تو اس, اس رواج سے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ آشورہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ موسا علیہ السلام کے زمانے کا روزہ ہے یہ موسا علیہ السلام کا رکھا ہوا روزہ ہے جو مشا علیہ السلام نے بھی رکھا اور ان کی قوم نے بھی رکھا لہذا اس روزے کے اس روزے کو حسین رضی اللہ تعالی سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ اس روزے کی حکمت اور مسلحت ہے کہ چونکہ کربلا میں ان کو شہید کیا گیا اور ان کو وہاں پانی نہیں ملا وہاں ان کو بہت تڑپایا گیا ترسایا گیا تکلیف ہوئی یا جو بھی باتیں بہت ساری اس میں تو گھڑی ہوئی ہیں ایسا جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اس غم میں ہم بھی تھوڑی دیر بھوکے رہتے ہیں اس دن ہم بھی بھوکے رہتے ہیں تاکہ ان کی بھوک میں اور ان کی پیاس میں شریک ہوں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ اس لیے روزہ ہے تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو السلام کے زمانے کا روزہ ہے یہ بہت پرانا ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا مدینہ میں اور آپ نے روزے کا حکم دیا اس سے پہلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ مکہ میں جب جاہلیت کے زمانے میں مشرقین روزہ رکھتے تھے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے وہ دور فرضیت کا دور نہیں ہے اس میں آپ خود روزہ رکھتے تھے لیکن آپ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا لہذا اس وقت وہ روزہ مستحب تھا لیکن اب جب مدینہ آپ آ اور آپ نے روزے کا حکم دے دیا تو اب روزہ فرض ہو گیا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے وہ لازم ہو جاتا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ اہتمام اس کا کیا گیا کہ آپ نے ایک آدمی بھیجا آشورہ کے دن جو بستی بستی جائے اور لوگوں کو بتائے کہ آج کے دن کا روزہ ہے آئیے دیکھتے اس کی کیا تفصیل ہے روبئی بنتے معوید فرماتی ہیں آر صلی اللہ قرل انصار عاشورہ کے دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے علاقوں میں آدمی بھیجا اس پیغام کے ساتھ وہ کیا پیغام تھا من اص بہا مفترن فل یو تم بقیہ تیوما سا فل جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ اپنے بچے ہوئے دن کا روزہ پورا کرے اور جو آدمی آج روزے ہی سے تھا تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے اگر تم میں سے کوئی ایسا تھا جو آج صبح اس نے کھایا پیا ہے تو اب بچے ہوئے دن میں وہ نہ کھائے بلکہ بچے ہوئے دن میں بچے ہوئے حصے میں روزہ دار رہے اور جو آلریڈی روزے سے تھا جس کا روزہ تھا ہی آج اب وہ روزہ توڑ نہیں سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اتنی سختی سے اس کا اہتمام کیا اور اتنی تاکید کی کہ کوئی آدمی اگر صبح کھایا ہوا بھی ہو تو بچے ہوئے دن میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس روزے کو چھوڑے اس روزے کو توڑے اب بچے ہوئے دن میں روزہ رکھنا اس کی لئے لازم ہے اور جو آدمی آج روزے سے تھا وہ اس روزے کو چھوڑ نہیں سکتا ہے نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے لیکن اب آپ نے کہا کہ نہیں اب وہ بچے ہوئے دن کا روزہ پورا کرے جاری رکھے جس سے معلوم ہوا کہ یہ روزہ نفل نہیں تھا بلکہ یہ یہ فرض روزہ تھا یہ فرض روزہ تھا تو اب مدینہ آنے کے بعد آپ نے روزے کا جب حکم دیا تو آشورہ کا روزہ فرض ہو گیا فرماتی ہیں وَنَا جَعَلُوا لَهُمْ لُعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں قَالَتْ فَقُنَّا نَصُومُهُ نُسْ بَعْدُ وَنُسَوِّ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور اپنے بچوں کو ہم کپاس کی گڑیا یا کپاس کے کھلونے بنا کر دیتے فا بکاحدام ہداق جب ہم میں سے ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ کسی کا بچہ روتا وہ بچے رونے لگتے روزے دار بچے روتے تو ہم وہ کھانے کے لیے روتے الام بھوک لگتی ان کو پیاس لگتی ان کو کھانا مانگتے ہو رونے لگ جاتے ہیں اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو بھوک لگنے سے رونا شروع کرتے تھے تو ہم یہ کھلونے ان کو دے دیتے بہلانے کے لیے یکونا یقون افطار یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آشورہ کا روزہ اس روزے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا اور اس حکم کے ساتھ یہ روزہ لازم ہو گیا تھا ابتدا میں یہ لازم نہیں تھا مکہ میں لازم نہیں تھا لیکن مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس روزے کا حکم دیا تو اس حکم کے ساتھ یہ روزہ لازم ہو گیا یہ روزہ لازم ہو گیا لیکن اس روزے کی فرضیت رمضان کی فرضیت سے منسوخ ہو گئی یہ روزہ کب تک فرض تھا جب تک رمضان فرض نہیں ہوا علماء نے کہا کہ رمضان دو ہجری میں دوسرے سال ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا ہے لہذا اس روزے کی فرضیت عاشورہ کا روزہ زیادہ لمبا زمانے تک فرض نہیں رہا بلکہ مشکل سے ایک سال یہ فرض رہا اس کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی یعنی اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا یہ فرض نہیں رہا یہ کہاں سے آیا یہ دلیل کہاں ہیں آئیے دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرب قبل ان یفرد رمضان رشورہ کا روزہ اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے حکم دیا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے فلم فرید رمدان کا نمنشاسام یوم عشورہ و منشاہ افطار امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے فرماتی ہیں کہ جب رمضان فرض ہو گیا تو اب جو چاہتا آشورہ کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہیں رکھتا یعنی رمضان فرض ہونے تک آپ اس کا حکم دیتے تھے یعنی اس کو رکھنا ہی تھا چھوڑ نہیں سکتا تھا کوئی لیکن جب رمضان فرض ہو گیا کوتبا الکم سیا مکما کوتبا اللہ قبل کم جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو فرماتی کہ اب حال یہ ہو گیا جو چاہتا روزے رکھتا شرا کا روزہ رکھتا جو چاہتا نہیں رکھتا دیکھیے رمضان فرض ہونے کے بعد اختیار ملا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے معلومہ ہے کہ رمدان فرض ہونے سے پہلے یہ اختیار نہیں تھا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہر ایک کو رکھنا پڑے گا ہر ایک کو رکھنا پڑے گا تو رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا لیکن جیسی رمضان فرض ہوا عشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا اس کو امام مسلم،, مسلم نے روایت کیا ہے لیکن کیا یہاں جو جملہ کہا گیا ہے کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے تو کیا اس کی فضیلت ختم ہو گئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ فرض ہونے کے بعد اور عاشورہ کا روزہ اس کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے روزہ رکھنا پسند کیا یا اس کو چھوڑنا پسند کیا آئیے دیکھتے ہیں اسی سے معلوم ہوگا کہ رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے یہ منسوخ ہو گیا اس اعتبار سے کہ اب جیسے قبلہ منسوخ ہو گیا دیکھیے منسوخیت کئی اعتبار سے ہوتی ہے جیسے پہلے قبلہ تھا مسجد اقساح کی طرف بیت المقدس کی طرف وہ منسوخ ہو گیا اب قبلہ ہو گیا مسجد حرام اب کیا کوئی آدمی پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے نہیں وہ حرام ہو گیا یہ فرض ہو گیا ایک تو منسوخیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ پچھلا حرام اور اگلا فرض لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا عمل باقی رہتا ہے لیکن اس کی حیثیت بدل جاتی ہے پہلے وہ فرض ہوتا ہے بعد میں وہ فرض نہیں رہتا ہے بعد میں وہ محض مستحب ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کی حیثیت بس جائز کی ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے لیکن فرضیت ختم ہو جاتی ہے اس کی تاکید باقی رہتی ہے لیکن فرضیت نہیں رہتی ہے تو اس روزے کی حیثیت کیا ہے حضائشہ کے جملے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے جو چاہے رکھنا چاہے رکھے رکھنا چاہے نہ رکھے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ایسا اس سے ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ منسوخ ہونے کے بعد رمضان فرض ہونے کے بعد بھی روزہ رکھا حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہو سمع حسم ابن ابھی سفیان ابی اللہ یوم عاشورہ عام حج ممبر کہ انہوں نے ابن عبی رضی اللہ عنہ کو اس سال جس میں انہوں نے حج کیا تھا کہاں ہیں تمہارے علماء کہاں ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کہتے تھے یہ کا ہے اللہ نے آشورہ کا روزہ تم پر فرض نہیں رکھا ہے کیوں منسوخ ہو گیا سے معلوم ہوا کہ پچھلی پچھلی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ سیام کے روزے فرض کر دیے میں نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس کو نکال دیا اس کی فرضیت کی طرح اس کی فرضیت نہیں رہی بلکہ اب یہ صرف مستحب رہا تو کہا عشورا یہ آشورہ کا دن ہے اللہ اور اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض نہیں کیے ہیں وہ لیکن میں میں تو روزہ ہوں پمن شاہ فل وہ منشا اب جو چاہے روزہ رکھے جو چائے نہ رکھے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے آپ نے کہا جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے لیکن میں میں تو روزہ رکھ رہا ہوں تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فرض ہونے کے بعد بھی اور عشورہ کے روزے کے منسوخ ہونے کے بعد بھی عشورہ کا روزہ رکھا جس سے اس روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کی اس کا استحباب بلکہ تاکید استحباب معلوم ہوتا ہے کیا مطلب یہ بہت ہی فضیلت والا ہے ایسا نہیں کہ رکھ لیے تو ٹھیک ہے نیکی مل جائے گی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت ہی تاکید اس کی آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا اپنی وفات کے آخری دنوں میں آخری سال عاشور کے روزے کے بارے میں اور اگلے سال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا تھا عبداللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و امرب سیامی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا دوسروں کو حکم دیا تو قالو یا رسول اللہ ان نہمود یہود یہ تو ایک ایسا دن ہے یہودارا یہود, و نصارا، یہود و نصارا اس دن کی تعظیم کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انشاء اليوم سمنا علی اليوم متاث اگر اگلا سال آیا تو انشاء الله ہم نویں کا روزہ رکھیں گے رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس سے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اس حدیث سے بات م... کئی باتیں معلوم ہوئی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ جس میں آپ یہود کی موافقت کرتے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان کو حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم بھی روزہ رکھو لیکن آخری زمانے میں صحابہ نے جب دیکھا کہ تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کرتے ہیں جب آپ نے یہود کے عمل سے ہٹ کر الگ سے عمل کرنا شروع کیا ہر چیز میں ان کی مخالفت شروع کر دی تو صحابہ نے اس روزے کے بارے میں بھی دیکھا کہ یہ بھی تو روزہ ہے جو یہود کی موافقت پر مبنی ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ دن یہود کی پر تعظیم کا دن ہے اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے سال جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم نوئی کا روزہ رکھیں گے لیکن صاحب کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ یہود کی مخالفت کرتے تھے دو آپ نے کہا کہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے آشورہ دس دن دس تاریخ کو ہے آپ نے کہا ہم نو کو رکھیں گے یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری سال کیونکہ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اگلے سال آپ نہیں رکھ پائے تو معلوم ہوا کہ اپنی زندگی کے آخری سال بھی آپ کی نیت تھی کہ اگلے سال ہم آشورہ کا روزہ رکھیں گے اگلے سال ہم روزہ رکھیں گے اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کیا آخری منسوخ کے مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم رکھیں گے اگلے سال ہم نوئی کا روزہ رکھیں گے یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نوئی کا روزہ رکھنا سنت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ابن عباس کی حدیث اس سلسلے میں کیا ہے حکم ابن آرج کہتے ہیں انتہائی ابن عباس رضی اللہ عنہما. میں ابن عباس کے پاس گیا زمزم. زمزم کنویں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اپنی چادر سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے فقول اخبر یوم عاشورہ مجھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بتائیے مجھے آشورہ کے روزے کے بارے میں ذرا بتائیے کب ہے فَقَالَ ادا رَأَيْتَ هِلَالَ لل محرم رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ لل جب تو محرم کا چاند دیکھ لے محرم کا ہلال دیکھ لے گننا شروع کر وہن اور نویں محرم کے دن نویں دن محرم کے نویں دن روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ عظم ایسے ہی روزہ رکھتے تھے قالنا. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی رکھتے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا آپ سوچئے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ اللہ ہم نو کو روزہ رکھیں گے لیکن آپ نو کو روزہ نہیں رکھ پائے اگلا سال آیا آپ کی وفات ہو گئی تو کیا آپ نے نو روزہ رکھا نہیں لیکن ابن عباس سے انہوں نے جب پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے کیا آپ اس دن روزہ رکھتے تھے انہوں نے کہا ہاں معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عمل کی نیت کریں تو وہ آپ کی سنت میں شمار ہوتا ہے چاہے آپ نے وہ عمل نہ کیا ہو آپ نے کیا نہیں لیکن نیت کی تو آپ کا نیت کرنا اس عمل کو نیکی کے خانے میں ڈالنے کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کی نیت نہیں کرتے ہیں آپ نیکی کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں تو نیکی کی نیت کرتے ہیں لہذا یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کو بھی سنت قرار دیا ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس پر کیا ہو تب ہی جا کر وہ نیکی بنے گا وہ نیکی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویں کو روزہ رکھتے تھے کہا جا سکتا ہے آپ کا طریقہ نویں کو روزہ رکھنے کا تھا لیکن یہاں ایک اور چبہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا آپ نے فرمایا اگلے سال انشاءاللہ شاء ہم نویں کو روزہ رکھیں گے یہاں ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ہاں نویں کو روزہ رکھنا ہمارے نبی کا طریقہ ہے تو کیا یہاں یہ کیا جائے کہ دسویں کا روزہ نہ رکھتے ہوئے نویں کو رکھا جائے کیا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے اس روایت کے راوی پچھلی روایت کے راوی دونوں کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں پچھلی بات میں کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ شاء نویں کو روزہ رکھیں گے اس کے راوی ابن عباس ہے اسی طرح سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کو روزہ رکھتے تھے ہاں اس کے راوی بھی ابن عباس ہے تو کیا دسویں کی بجائے نویں کو روزہ رکھنا چاہیے جواب یہ ہے کہ نہیں ایک تو اس وجہ سے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ دسویں دن ہے تو آشورہ دسویں دن ہے نویں کو نہیں ہے تو نویں کو کیوں روزہ رکھا جا رہا ہے یہود کی مخالفت کے طور پر مخالفت ترک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور جمع کے ساتھ بھی یعنی مخالفت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہود چونکہ اس اکیلے دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم اکیلے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے ہم جوڑی والا روزہ رکھیں گے دس بھی اور نو بھی ایسے بھی مخالفت ہو سکتی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں جو اس واقعے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا ان کا فتویٰ کیا تھا کیا وہ نو کو روزہ رکھنے کی قائل تھے اور دسویں کو نہیں تو جواب یہ ہے کہ ان کا, ان کا فتویٰ ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سوم التاسع والعاشر وخالف سے نویں اور دسویں دونوں کو روزہ رکھو نویں تاریخ کو بھی نو محرم کو بھی روزہ رکھو اور دس محرم کو بھی روزہ رکھو وہ خالف الہود اور یہود کی مخالفت کرو تو یہود کی مخالفت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دسویں کا روزہ چھوڑ کر نویں کو روزہ رکھا جائے یہود کی مخالفت اس اعتبار سے ہے کہ یہود اکیلے دسویں کا روزہ رکھتے ہیں ہم اکیلے دسویں کا روزہ نہیں رکھیں گے نو کا بھی رکھیں گے دس کا بھی تو وہ تفرد اختیار کرتے ہیں ہم جمع کریں گے تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی جو بحقی کی روایت ہے اور امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بھی اس کو ذکر کیا ہے مصنف عبدالرزاق میں ہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہود کی مخالفت آپ نے اس اعتبار سے کی کہ نویں اور دسویں دونوں کا روزہ رکھا جائے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ دسویں کے ساتھ ساتھ نویں کا بھی روزہ رکھے اگر کوئی نہ رکھ پائے اور صرف دسویں کا رکھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ نویں اور دسویں دونوں کا روزہ رکھے یہاں ایک اور شبہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر یہود کی مخالفت ہے اور جوڑی ہی رکھنا ہے تو کیا ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ نویں دسویں کا رکھیں یا دسویں اور گیارہویں کا رکھیں یا دو نہیں تین ہی کر دیں نو کا بھی رکھیں دس کا بھی رکھیں اور گیارہ کا بھی رکھیں کیونکہ اس سلسلے میں کچھ روایت آئی ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے باد علم نے فتویٰ دیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو اختیار ہے تو وہ نویں کا روزہ ترک نہ کرے بلکہ نویں اور دسویں ہی کا روزہ رکھے وہ کیا روایات ہے جن کی بنیاد پر لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے جس کو امام البحقی نے شعب المان میں ذکر کیا ہے کہ ل ان بقی تورن بیام یومن قبل ہوں اور یومن بیدہ ہوں یعنی یوم عاشورہ کہتے کہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلاح نے فرمایا اگر میں اگلے سال باقی رہا تو عشورہ کا روزہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھوں گا یعنی نو یا گیارہ کو لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں داود داؤد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ہے اور یہ راوی مقبول ہے یعنی حافظ ابن حجر کہتے ہیں اکیلا یہ حدیث بیان کرے گا تو معتبر نہیں اگر کئی لوگوں کی حدیث سے ملتی جلتی حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث لے سکتے ہیں ورنہ نہیں اس حدیث کی سند میں ابن ابی لیلا ہے محمد ابن عبد الرحمان ابن ابی لیلا اسراوی کے بارے میں علماء نے کہا ہے ضعیف سعید الحفظ یہ کمزور ہے اس کا حافظہ برا تھا لہذا اب میں شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے جو آدمی کہتا ہے کہ ایک دن پہلے رکھیں ہیں کے تو بھی چلتا ہے ایک دن بعد میں رکھیں تو بھی چلتا ہے تو اس کا قول ضعیف ہے اس کا قول صحیح نہیں ہے بلکہ کرنا کیا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائین کہا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو نوی کو روزہ رکھوں گا آپ نے ہی نہیں کہا کہ اگلے سال رہا تو میں نویں یا دسویں کو روزہ رکھوں گا آپ نے جب نویں کو رکھا یعنی نویں کو اختیار کیا تو ہم بھی گیارہ کی بجائے نو کو اختیار کریں اسی طرح سے نو اور یعنی اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوا کہ قبل او یومن بید ہو اس میں یعنی مرن کا لفظ آیا ہے میں حکم دوں گا ایک اور روایت اسی سلسلے میں ہے سوم یوم عشورا و خالی فو یہود سو مقبل ہو یومن اوباد ہومن کہ آشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بحقی میں بھی ہے لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے اور اس کی سند میں بھی ابن ابی لیلہ نام کا راوی ہے جو کہ ضعیف ہے ابن ابی لیلا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلا یہ راوی ضعیف ہے لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے ایک روایت میں نو اور گیارہ دونوں کی بات آئی ہے سوم یوم عاشورہ خالف یہود سوم قبل ہو یومن و بی ہو یومن و کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اس کے ایک دن پہلے بھی اور بعد بھی روزہ رکھو یعنی نو بھی اور گیارہ بھی یہ روایت بھی مسلم احمد اور بحقی میں ہے اس روایت کی سند میں بھی محمد ابن عبد الرحمن ابن اب لیلہ راوی ہے اور یہ راوی ضعیف ہے اس کا حافظہ خراب تھا لہذا یہ بھی روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے تو اس اعتبار سے عشورہ کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ عشورہ کا روزہ موسا علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہے ہاں وہ روایت جس میں آیا ہے کہ نو علیہ السلام نے بھی بطور شکر روزہ رکھا تھا یہ روایت مسد احمد کی روایت ہے اور وہ روایت صحیح نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اس کی ضعیف ہے تو اس اعتبار سے عشورہ کے دن کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں نو اور دس محرم کو روزہ رکھنا چاہیے اس میں تازی منانا نکاح نہ کرنا نکاح کو منحوس سمجھنا کوئی پیدا ہوا اور بہت ستاتا ہے تو کہنا کیا محرم کی پیدائش ہے یا کیا کہیں تو محرم میں تو پیدا نہیں ہوا تھا اس مہینے کو غم کا مہینہ منانا کالے کپڑے پہننا کالے چشمے پہننا ماتم کرنا سینہ پیٹنا اور اس میں عجیب عجیب کھانے بنانا کھچڑا بنانا اور بہت ساری چیزیں کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں یہ شیعہ کی حرکتیں بہت ساری اس میں سے ہیں اور اسلام میں اس طرح کا ماتم منانا وغیرہ نہیں ہے اس مہینے میں بس اتنا ہے اور نہ یہ کہ اس میں اس مہینے میں خوشیاں منائی جائے ہیپی نیو ایئر کہا جائے لوگوں کو مبارکباد بھیجی جائے اور ایس ایم ایس کئے جائیں ہیپی نیو ایئر ہیپی اسلامک نیو ایئر تو یہ بھی ساری چیزیں خرافات ہیں اسلام میں اس طرح کے بھی معاملات نہیں ہے صحابہ ایک دوسرے کو محرم کے مہینے میں ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک نہیں کہتے تھے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دی جائے جو اعمال آئے ہیں وہ کئے جائیں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو شیعہ وغیرہ کرتے ہیں ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے بعض لوگوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہا ہے کہ اس مہینے میں عاشورہ کے دن جو سرما لگائے گا اس کی کبھی آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی یہ روایت بھی بالکل واہیات روایت ہے بہت ہی ضعیف روایت ہے بلکہ موضوع روایت ہے اسی طرح سے ایک روایت جو تبرانی اوسط میں ہے کہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرے گا اس کے گھر میں وسعت ہوگی یہ بھی روایت ضعیف ہے یہ بھی روایت ضعیف ہے لہٰذا اس مہینے کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ کریں جو سابی چیزیں اس پر عمل کریں اقول اقلح استفی اللہ علی و